السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب رب العلمین و والسلام وعلى رسوله وعلى آله وصحبه على و علیہ رسول کریم ومن علیہ وصحب و منصارہ علیہ وسلم وسلمہ تسلیمن کثیر بعد آج ہم ان شاء اللہ وہ موضوع لے رہے ہیں کہ جس کی ہم سبھی کو اشد ترین ضرورت ہے جاننے کی اور وہ موضوع ہے جنت کی سیر علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فیض القدیر اس میں ذکر کرتے ہیں کہ حافظ بن حجر الاسقلانی معروف عالم ہیں تو مصر کے وہ چیف جسٹس تھے تو وہ اپنے شاندار گھوڑے اور اپنے ہاشیہ برداروں کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے تو ان کی سواری ایک یہودی کہ جس کے حالت بہت رنگی ہوئی تھی اور کپڑوں پر تیل گرا ہوا اس چیز کی علامت تھی کہ یہ تیل کا کام کرتا ہے تو اس یہودی نے علام بل حجر رحمتہ اللہ علیہ کی سواری روکی اور ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو یہودی کہتا ہے کہ تم دیکھو اپنے آپ کو جو تمہاری عزت و شان ہے عہدہ منصب ہے اور تمہاری یہ جاہ و کیا یہ قید خانہ ہے اور میری حالت دیکھو کہ کیا قسم پرسی کی حالت ہے غربت ہے فقر و فاقہ ہے کیا میرے لیے یہ جنت ہے دنیا تو ابن حاج رحمتہ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو اے نادان اگر اللہ کے ہاں میں کامیاب ہو گیا اور مجھے جنت مل گئی تو یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو دنیا کے لحاظ سے شان و شوقت اور عزت اور وقار یہ اس جنت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے میں قید خانے میں ہوں اور اگر تم اسی کفر و شرک پر مر گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے تو تمہیں جہنم میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ واقعی دنیا میں جس غربت فقر و فاقی میں تم تھے لیکن پھر بھی یہ دنیا تمہارے لیے جنت کی حیثیت سے تھی اسے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مومن اس کو دنیا کے نیمتے کس قدر بھی کیوں نہ مل جائیں اور کتنی بھی دنیا کی جاو و اس کے کیوں نہ حاصل ہو جائے حقیقت میں یہ ساری دنیا اس کے لیے پھر بھی قید خانہ ہے جنت کے مقابلے میں ہم اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں قرآن کری میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکومت اور ملک دیا اور ایسی حکومت اور ملک دیا کہ حتیٰ کہ ہوائیں بھی ان کے حکم کے تابع چلتی تھیں جنات بھی ان کے حکم کے تابع تھے اور دنیا کے اوپر ایسی حکومت ان کو آتا کی بلکہ ایسی حکومت ان بلکہ ان کی دعا بھی کیا تھی ربی حبی ملک اللہ من بَعْدِ اے میں رب مجھے ایسی حکومت عطا کر کے میرے بعد وہ کسی کو اور کو نہ ملنے والی ہو تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فماتا ہے کہ ان کے لیے ہمارے پاس آخرت میں اس سے بہتر ہے ذوالفا و خسنم آب کہ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قربت کا مقام ہے اور بہت اچھا لوٹنے کی جگہ ہے یعنی دنیا کے اندر اتنی جاہو حشمت اتنی ملک اور سلطنت اس قدر ان کے اقتدار اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود لہماتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں اصل جو ہے وہ آخرت میں ہے اور اسی لیے جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رہنے والوں کی تو کیا لذے ہوں گی کیا مزے ہوں گے صرف اس کا ایک لمحہ اس کی ایک جھلک جو ہے وہ انسان کو دنیا بھر کے غم پریشانیاں اس کے مٹا دے گی ختم کر دے گی ماجہ کی صحیح حدیث ہے جسے جس انصمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں تب بے اشدنی درمبلا کہ قیامت کے دن ایسے معماً مسلمان کو لایا جائے گا کہ جس کی زندگی سب سے زیادہ آزمائشوں میں تکلیفوں میں ازیتوں میں گزری ہوگی بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں طرح طرح کے مسائل ہیں نقصانات ہیں فقر و فاقہ ہے یعنی ہر دنیا کا غم مصیبت جو آدمی تصور کر سکتا ہو اس آدمی کے ساتھ تھی بلکہ ان میں سب سے بڑھ کر تھا لیکن تھا ایمان پر تقوی نیکی پر تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو صرف جنت کی ایک جھلک دکھا دو جنت کا صرف ایک اس کو ایک چکر لگا دو احدیث کے الفاظ ہیں فعیو مصفیحہ غم صرف ایک ڈبکی اس کو جنت کی لگائی جائے گی قال اس کو کہا جائے گا پوچھا جائے گا اے فلان بتا اے فلان حل آصاب قط او بلا کہ بتا کہ دنیا بھر میں تجھے کوئی مصیبت تکلیف آئی تھی فیقول ماں آسابانی قطن او اوبلا اور دوسری الکروایت میں والا اللہ کی قسم کھا کے کہے گا اللہ کے تر قسم کہ زندگی بھر کوئی تکلیف مصیبت دیکھی ہی نہیں ہے یہ جنت کہ صرف ایک لمحے کے اندر اس شخص کو زندگی بھر کے دکھ پریشانیاں غم تکلیفیں ہر چیز اس کو ختم کرا دے گی مٹا دے گی بھلا دے گی تو یہ وہ جنت ہے کہ جس کی ہم آج سیر کرنے چلے ہیں اور اس جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ ترماتہ حذیذِ قصی میں عادت مالعین الرعت بلاعضن الصم عط بلاخ اور اعلیٰ قلب بشر کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر دیا ہے جو کسی کان نے کبھی سنا نہیں اور کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں اور نہ ہی کبھی کسی, کسی کے دل دماغ پر اس کا تصور بھی آیا ہے دنیا کے لحاظ سے ہم بعض اوقات چیز اگرچہ ہمارے پاس نہ بھی ہو کسی اور کی ہو تب بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ فنا کے پاس اتنا عالی شان اس کا بنگلہ ہے اس کا پیلس ہے محل ہے اس کے پاس اتنی قیمتی گاڑی ہے یا بعقات اگر دیکھنے کو نہیں سننے کو ضرور ملتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ پر لوگوں کا زندگی کا سٹیٹس کیسا ہے ان کے پاس کس طرح کی نعمتیں ہیں ہاں سنتے ہیں بلکہ آج کل تو میڈیا کے ذریعے دیکھی بھی جاتی ہیں لیکن اگر آدمی نہیں بھی سنتا اور نہ دیکھتا ہے ذہنی طور پر تو آدمی بڑا کچھ سوچ لیتا ہے جس کو ہمارے کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکانا کہ آدمی چاہے بیچارہ کسی مٹی کے ڈھیر پر بیٹھا ہو لیکن اپنے خیالات میں تصورات میں اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرے کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے اس کے آرڈر چل رہے ہیں اور دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں اس کے قدموں میں ہیں ہاں تصورات کو کون ہے کہ جو بند کر سکتا ہو خیالات تو آ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں خیالات انہی چیزوں کے آتے ہیں کہ جن کا انسان کو کسی حد تک علم ہوتا ہے چیز دیکھی ہوتی ہے سنی ہوتی ہے یا کم از کم اس کا کسی حد تک وہ آدمی تصور کر سکتا ہے جانتا ہے کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے وہ چیز جس کو کبھی دیکھا سنا ہی نہیں اس کا تصور لانا بھی ممکن نہیں تو بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی کبھی کسی کے تصور میں بھی, بھی نہیں آیا فلا عم النفسما اخی الحمن قرۃ آئین جزا اما کا ناملون اللہ ماتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسا تیار کر دیا ہے کہ جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ کس کیا چیز ہے یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا ہاں یہاں سے یہی پتہ چلا کہ جنتوں کی نعمتیں کوئی خالی صرف آرزوں امیدوں سے نہیں مل جانے والی بلکہ جزا امبیما کا ناملون یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا تو یہ وہ جنتیں اور ظاہری بات ہے کہ آدمی نے اگر کوئی چیز کھائی نہیں تو اس کے ذائقے کا اس کو کیا علم ہوگا جو چیز دیکھی نہیں اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے اس کا کیا اس کو تصور ہوگا اور جس نعمت کا خیال ہی کبھی دل میں نہیں آیا اور کبھی اس کا تصور ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی انسان کا سوچ فکر کرنا ممکن نہیں ہے مگر وہ رب کائنات جس نے اتنی حسین دنیا بنا دی ہے اور دنیا کی ان خوبصورتیوں کو اس انداز سے بنا دیا ہے کہ آج ہر انسان ان لذتوں کے اندر پڑ گیا اور اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے یہی لذتے ہیں یہی مزے ہیں اور اس کی خاطر طرح طرح کے بڑے بڑے خطرات بھی حد تک کہ مول لینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ دنیا اتنی گھٹیا ہونے کے باوجود اتنی کمتر ہونے کے باوجود اس کی رنگینیاں اس کی لذتیں اس کے مناظر ایسے ہیں کہ جو انسان کو حقیقت میں مبود کر دیتے ہیں اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے کسی چیز کا لذت اس کو ملتی ہے چاہتا ہے کہ یہ لذت حاصل ہوتی ہی رہے یہ مزہ لیتا ہی رہوں ہاں مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کشمیر کی وادی نیلم وہاں سے گزرنا ہوا اور وادیِ نیلم کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہو اس کی خوبصورت مناظر اور اللہ تعالیٰ کی جو صنائی کے اس میں اللہ کے کرشمے ہیں حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کرشموں کو دیکھ کر اس رنگینی کو دیکھ کر اس وادی میں حالانکہ زمین کے ایک وادیوں میں سے وادی ہے لیکن صرف اسی کے مناظر ایسے دل پر اثر انداز ہوئے رب کائنات کی قدرتوں کے عظمتوں کے بندوں پر اس کی رحمتوں کے مناظر ایسے دل پر اثر انداز ہوئے کہ آنکھیں تھمتی ہی نہیں تھیں تو دنیا کی رنگینیاں یہ مزے اور دلکش مناظر جو اکثر و بیشتر انسان کی ملکیت بھی نہیں ہوتے چیزیں دوسروں کی ہیں لیکن آدمی پھر بھی ان کو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے ان کی لذیں دل میں محسوس ہی کرتا چلا جاتا ہے اور اگر ملکیت کسی چیز کی حاصل بھی ہو جائے تو وہ دائمی نہیں بلکہ عارضی ہوتی ہے کسی لمحے بھی اس کے چھن جانے کا خدشہ رہتا ہے یا تو وہ نعمت چھن جانے کا یا خود اس نعمت کو چھوڑ جانے کا اور جن دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مصیبتیں تکلیفیں خطرات اور آفات بھی ہوتے ہیں اگر ایک طرف لذت ہے مسرت ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی غم و فکر بھی ہے بہت تمناؤں دعاؤں کے بعد بچہ ملا بچہ پیدا ہوا اب کیا ہے معمولی سے بچے کی طبیعت ناساز ہوتی ہے تو ماں باپ کی پریشانی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ بچہ کہیں مر نہ جائے کہیں چھوٹ نہ جائے ہم سے کہیں جاتا نہ رہے زندگی بھر کی پونجی سے آدمی بڑی شان قیمتی گاڑی خرید لیتا ہے لیکن ہر لمحے ایکسیڈنٹ کے خدشات کتنی قیمتی گاڑی کہیں کسی ایکسیڈنٹ میں تباہ نہ ہو جائے ذمہ دار کو پکے ہوئے پھل لہلہاتی کھیتیاں تو کرتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ خطرہ دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آندھی طوفان کو وائرس بیماری لگ کر کہیں خراب بات نہ ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ مال و دولت سے کھیلنے والے ہمیں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اور جہاں شادیانے اور شہنائیاں بجتی ہیں وہیں پر سفے بھی ماتم بھی بچ جاتی ہے اس لیے کس کہ نے کہا ہے کہ زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قہت ہیں آلام ہیں کیسی کیسی دختراندر ایام ہیں یہ ہے یہ دنیا کہ جس کو ہم بڑی مزے, مزے کا سمجھتے ہیں بڑی لفظیں اس کو اس میں حاصل ہوتی ہیں اور بڑی اس میں نعمتیں نظر آتی ہیں لیکن اس دنیا کے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی آفات اور طرح طرح کی یہ مشکلات اور مصیبتیں اور آزمائشی بھی ساتھ ساتھ ہیں اور بلکہ بعض اوقات آدمی نیم تو بھرے دسترخوان پر بیٹھتا ہے طرح طرح کے کھانے پینے کی نیمتیں ہیں لیکن شاید کہ اس کو پانی کے گھونٹ سے زیادہ کوئی چیز اس سے حاصل کرنے کی توفیق نہ ہو یعنی بادشاہ بھی اپنے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور طرح طرح کی نیمتیں اس پر لگی سجی ہیں لیکن وہ صرف پانی کے گھونٹ سے زیادہ شاید اس میں سے کچھ چیز استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ چیز کھاؤں گا یا پیوں گا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کیا اس کے پیچھے کیا اس کے اس کی وجہ سے تکلیفیں اور یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو دنیا کی نعمتوں کے معاملات یہ ہاں جس بچے کے پیدا ہونے کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ بڑی دعاؤں کے ساتھ بڑی تمناؤں کے ساتھ حاصل ہوا ممکن ہے ہی وہی بیٹا آگے چل کر ماں باپ کی دنیا ہی برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے ماں باپ کی تمنا ہو کہ اس سے ہمیں ہم کیسے ہماری سے جان چھوٹے تو یہ ہے دنیا لیکن ہم جس جنت کی سیر کرنے چلے ہیں اس کی حقیقتیں اس دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہیں کہ جہاں پر کو غم کو فکر کو خدشہ کو خطرہ ایسی چیزوں کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی وعدے کر دیے ہیں لا فن علیہم ولا يہ زنون جنت والے کون ہیں جنت میں جانے والے کون ہیں کہ جن پر کوئی ڈر خوف نہیں ہاں ڈر خوف کس کے بارے میں ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں کوئی خدشات جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ چیز تو بڑی مل گئی ہے لیکن چھوٹ نہ جائے عہدہ بڑا حاصل ہو گیا ہے لیکن کب تک رہتا ہے پاس ہاں کرسی صدارت وزارت صدارت کی مل گئی ہے وزیر آدم تو بن گئے ہیں لیکن کرسی کب تک ساتھ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے دنیا کا حال کہ لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس دنیا کے پیچھے کیسے پڑا ہے ان وہمی لذتوں کو حاصل کرنے کی اس کی کس قدر کوششیں ہیں تو ہمیں ہم چلتے ہیں ان نعمتوں کی طرف ان لذتوں کی طرف جو حقیقی ہیں جو دائمی ہیں جو ہمیشہ ہمیش کی ہیں اور نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں جنت کی خوبصورتی اس کی دلکشی اس کی شادابی قرآن کریم میں اور احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اور جا بجا اس کے مناظر کھینچے ہیں اس کے تصورات پیش کیے ہیں اس کی جھلکیاں ہم کو دی ہیں کہ کاش کہ ہم اس فانی اور بیکار دنیا سے اٹھ کر اس جنتوں کی طرف اپنا رخ کریں صور عمران۔ اللہ ترماتہ تقوا اندر جنات کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقی ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے جنتیں ہیں تجری من تحتی حل انحار و جن جنتوں کے نیچے نہائے بہتیں ہیں خالدین فیحہ جن میں ہمیشہ رہیں گے وہ ازوا اور پاکیزہ بیویاں اخلاق کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے جسمانی طور پر روحانی طور پر ہر لحاظ سے من اللہ اور ان سبھی سے بڑھ کر اللہ کی مندی اور اسی طرح صورت الراب میں اللہ تعالی اس جنت کی ایک جھلک پیش کرتے فرماتا ہے مثر الجنتی مثر الجنت اللّی ومتقون تجریم تختی الحار وہ جنت جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے متقین ایک لوگوں سے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اقول کہ جس کے پھل اور جس کے کھانے ہمیشہ اور دائمی ہیں وزی اس کے سائےب لازوال ہے تل کا اکب الدین ہاں یہ ہے انجام کے ان کا جو متقی پرہیزگار ہیں اور اسی طرح سورہ غافر میں اللہ اس جنت کی جھلک پیش کرتے فرماتا ہے عمان عام ذکر او انصابہن مؤمن عید خرون الجنت کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں کو مرد ہو یا عورت ہو بشرطِ کہ وہ مومن ہو فا اولا اکلون الجنت العقو نفی حابیر حساب یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے کہ جہاں ان کو وہ کچھ دیا جائے گا جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ مزید نہ کہ صرف نعمتیں بلکہ عزت و وقار جو ان کو ملنے والے ہیں ان نلمتقین جنت یوانحر کہ متقی نیک کہاں پر ہوں گے باغوں اور نہروں میں فی مقعد عادی صدقن ملیک مری کے مقتدر عظیم مرتبہ مقام پر اور کہاں پر ہوں گے آئندہ ملیک مقتدر اس عظیم بادشاہ کے ہاں کہ جس کی بادشاہ حقیقی اللہ کی دات ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے وہ جنت جس کی ایک جھلک قرآن کی ان چاند آیتوں نے ہم کو پیش کی ہے اور پھر یہ بھی کہ دنیا کی نعمتیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کتنی بھی اچھی چیز کیوں نہ ہو کتنی بھی لذت کی چیز کیوں نہ ہو اور کتنا بھی اس میں طرح طرح کی اس میں لذتے ہوں تب بھی آدمی ایک وقت تک اسے سے اکتا جاتا ہے یعنی کھانے کی مثال لے لیجیے کتنا بھی کھانا مزے کا ہو آدمی کتنی دفعہ کھائے گا ایک ٹائم دو ٹائم تین ٹائم آخر کچھ دن کھانے کے بعد یا کچھ وقت کھانے کے بعد اکتا جاتا ہے ابن ساحل جن کو اللہ نے منسلوا دیا تھا اللہ کی طرف سے خاص کھانے ہاں وہ بھی ایک وقت کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ موسا ہم کو یہ منسلوہ نہیں چاہیے تو بات کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت اور یہ کیوں ہے یہ اس لیے کہ دنیا کی یہ نعمتیں اگر چاہے جتنی بھی مزے کی ہوں لیکن وہ اسی حد تک رہتی ہے اس کے اندر وہی لذت کیفیت رہتی ہے جو تھی وہ آگے نہیں بڑھتی جب جنت کی نعمتیں ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان میں تجدد اور دلکشی پیدا ہی ہوتی چلی جائے گی پھل جو ابھی کھایا تھا کچھ عرصہ پہلے تھوڑی دیر بعد جنتی اس کو دوبارہ کھائے گا اس میں ایک اور مزہ اور لذت اس کو ملے گی وہ منظر باغات جو اس نے پہلے دیکھے تھے ان کی طرف دوبارہ جب نظر اٹھائے گا تو اس کو ان کے اندر اور کوئی دلکشی کا منظر نظر آئے گا اور اسی لیے ہم انشاءاللہ چلتے چلتے جنت کے اس باغ کا اس بازار کا ذکر کریں گے کہ جب جنتی اس بازار سے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو بھی ان کی شکل و صورتوں پر وہ حسن و جمال عطا کرے گا کہ جو پہلے نہ تھا جو گھر میں پہنچیں گے تو ان کی بیویاں ان کو دیکھ کر کہیں گی کہ اللہ کی قسم تم وہاں پر جانے کے بعد جنتم یعنی کہ ہم, ہمارے پاس نکلنے کے بعد جو ہے کس انداز سے جو ہے اور خوبصورت ہو چکے ہو کس قدر تمہارے انہیں چہروں پر اور ایک رونق اور چمک اور خوبصورتی آ چکی ہے تو جنتی بھی اپنے گھر والوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے بیویوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے مل انتم زدتم تم بادنا حسن الب کہ اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد اور اللہ نے تم کو حسن و جمال عطا کر دیا ہے معنی کیا ہے کہ جنت کی نعمتیں جس میں تجدد ہے دلکشی ہے اور یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی زیادہ ہی ہوتی چلی جائے گی اور وہ زیادہ جو آج ہمارے تصور سے بالاتر ہے کیونکہ دنیا میں ہر چیز محدود ہے ہر چیز ایک حد تک ہے اور اس سے آگے نہیں لیکن جنتوں کی نعمتیں جس میں تجدد پیدا ہوتا چلا جائے گا اس لیے جنتی وہاں سے کبھی اور کسی جگہ پر جانے کی آرز و تمنا کرے گا ہی نہیں سورت کا حفیق آخری ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کیا ماتدین والا کہ جنتی کہاں ہوں گے کانت الحم جنت الفردوسی نزولا. ان کے لیے کے باغات اس کی جنتیں ان کے مہمانیاں ہوں گی میزبانیاں ہوں گی ان کے لیے جن میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں اور جانے کی ان کی تمنا ہی نہ ہوگی تو جسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنتوں کی نعمتیں نہ کہ صرف نیمتے ہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں اور اس میں تجدد پیدا بھی ہوتا چلا جائے گا تو آئیے اس معمولی جھلک کے بعد ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جنت کی کچھ تفصیل کے اس کی سیر کو چلتے ہیں اور یہ سیر ہماری کچھ تفصیل سی ہوگی جو ممکن ہے کہ ایک سیشنوں میں ہمیں سیر کو چلتے رہیں گے ان شاء اللہ عزیز تو سب سے پہلے ہم جنتوں کی وسعت کی بات کرتے ہیں کہ یہ جنتیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی وسطیں کیا ہیں کس قدر بڑی ہے کتنی بڑی ہے اللہ سماتا ہے قرآن کریم کے جو پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جنتیں جو ہیں ان کی وسطیں آسمان و زمین جیسی ہیں ارد و حس سماوات و کہ جس کی چڑائی یا جس کی کشادگی آسمان و زمین جیسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جنگ بدر ہے مار کا قائم ہو چکا ہے لشکر تیار ہیں آپ ہیں قوم و جنت اردو حسماوات و اٹھو اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہیں ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور فماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہاں پر قتل ہو جاؤں شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے آپ میں, کہتا, میں کہتا, تیرے لیے جنت ہے جس کا بھی وعدہ کیا گیا ہے تو کیا کرتے ہیں اپنے سامان سے مٹھی بھر کھجورے نکالتے ہیں کہ جنگ کا وقت ہے طاقت قوت کی ضرورت ہے قوت حاصل کروں تاکہ لیکن چند کھجورے کھانے کے بعد سوچتے ہیں کہ مٹھی بھر کھجورے کھاتا رہا اور اتنی دیر میں جنت سے باہر رہوں تو بات کر رہے تھے کہ یہ وہ جنت کسی بارے میں اللہ تعالیٰ فماتا ہے کہ جس کی وسطیں آسمان و زمین جیسی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ آسمان و زمین کتنے بڑے ہیں آسمان و زمین کی وسطیں کیا ہیں کیونکہ آدمی کسی چیز کو دوسری چیز پر اس وقت قیاس کرے گا نا جب پہلی چیز کا پتہ ہوگا جس چیز پر قیاس کیا جا رہا ہے میں اگر کہتا ہوں کہ فلاں چیز اس طرح کی ہے اب جس طرح سے اس کو میں کہہ رہا ہوں اس طرح اس چیز کا مجھے پتہ ہی نہ ہو وہ کس طرح کی چیز ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آسمان و زمین کتنے بڑے ہیں ان کی وسعتیں کیا ہیں ان کی وسعتوں کو حقیقی معنوں میں تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور خصوصاً آسمان کی وسعتیں لیکن آج تک جو انسانی تحقیقات اور مشاہدات ہیں صرف اس کے مطابق جب جہاں تک انسان اب تک پہنچا ہے صرف اس کی تحقیقات مشاہدات کے مطابق ہی ہم تھوڑا سا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین یہ کائنات جو ہم جس میں ہم رہ بس رہے ہیں جو ہماری اب تک کسی یعنی کہ سائنسدان کی تحقیق تک اس کی نظر تک پہنچی ہے یہ کتنی بڑی ہے کہ اس میں یہ تنہا یہ سورج ہی جو دن میں ہمارے سامنے چمکتا ہے یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ جس میں تیرہ لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں سورج جو ہمارے سامنے چمکتا ہے یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ جس زمین پر ہم رہتے بستے ہیں اور جس کی خاطر لڑتے مرتے ہیں کسی نے ایک بارش کسی کے زمین پر قبضہ کر لیا تو مرنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہاں یہ زمین کتنی چھوٹی ہو سورج کے مقابلے میں اس سورج میں تیرہ لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں جسے ملکی وے کا نام دیا جاتا ہے اس میں محض سورج ایک چھوٹا ستارہ ہے اور اس سورج سے کہیں بڑے بڑے ستارے موجود ہیں اور سائنسدانوں کی مشاہدات کے ان کے اندازوں کے مطابق صرف اس کہکشاں میں ہی ملکی وے کے اندر ہی دو سو بلین سے چار سو بلین تک یہ ستارے ہیں جو سورج سے بڑے ہیں وہ سورج جس میں تین لاکھ زمینیں سماتی ہیں اور صرف یہ ایک کہکشاں کی بات ہو رہی ہے ملکی وے کی اور ہماری کہکشاں کے قریب ترین کہکشاں جو ہے جو پچیس لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے اور ایسی کہکشائیں بھی ہیں کہ جو اتنی دوری پر ہیں کہ جن کہکشاں کی روشنی جو ہے ہماری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے اربوں نوری سال درکار ہیں اور یہ کہکشائیں بھی کچھ سو ہزار نہیں بلکہ سائنس سائنسدانوں کے اندازوں کے مطابق اربوں کی تعداد میں ہیں اب یہاں پر دیکھیے اربوں کہ ہیں ان میں اربوں کھربوں ستارے ہیں اور ایک ایک ستارہ سورج کی مانت بلکہ اس سے بڑا کہ جس میں جس زمین پر ہم بستے ہیں اس میں تیرہ لاکھ زمینیں سما سکتی ہوں یہیں سے ہم تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ رب کائنات الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تو ہم ہر فاتحہ میں ہیں کبھی غور کیا ہو کہ رب العالمین کون ہے وہ کن عالمین کا رب ہے وہ مالک الملک جو ہے تبارک ندیب ہل ملک کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری ملکیتیں ہیں جو ساری ہر چیز کا مالک ہے وہ مالک کتنی ملکیتوں کا ہے اور تھوڑا سا چلتے چلتے اپنے آپ کو بھی دیکھیں انسان کی حماقت اس کی جہالت اس کی بے وقوفی اس کی بلکہ کمین کی بال اوقات کہ چھوٹے سے خطہ زمین کا مالک ہوتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید میرے مقابلے میں دنیا میں کوئی نہیں اللہ کسی کو اگر بادشاہ تو کمت دے دیتا ہے فرآون جیسا تو کیا کرتا ہے مصر جیسا چھوٹا سا ایک زمین کا خطہ اس بچارے کو اس پر جو ہے تکبر ہے غرور ہے اپنی قوم کو کہتا ہے کہ تم مجھے موسیٰ کے مقابلے میں موسیٰ کو میرے مقابلے میں لاتے ہو میں ہوں مصر کا بادشاہ وہ کہا جاتا ہے کہ کسی عباسی خلیفہ کے دور میں جب اس نے عیت پڑی پھر کے تکبر کرنے کی غرور کرنے کی کہ اس کو اپنے مصر پر بادشاہ ہونے کا غرور تھا تو اس نے کہا کہ عجیب عجیب کمینہ آدمی ہے چھوٹے سے مصر کا خطہ اس پر بڑا اطراع بیٹھا ہے کہ اس کا بادشاہ ہے کیونکہ وہ باسی خلیفہ جو تھا اس کی حکومت وہ چین کے بارڈر سے لے کر فرانس تک تو اس نے کیا کیا کہ میں مصر پر سب سے گھٹیا قسم کا آدمی اس کو بادشاہ مقرر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ جس پر فرعون کو بڑا غرور تھا وہ مصر کیا ہے تو بات کر رہے تھے ہم کہ پتہ چلتا ہے انسان کو اپنی اوقات کا اپنی حیثیت کا اور اس رب کائنات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ رب العالمین وہ رب کائنات کون ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اس رب کائنات کو چھوڑ کر انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گرتا ہے ان کے سامنے جھکتا ہے اور بلکہ انسانوں سے بھی گہ گزرے حتیٰ کہ جانوروں اور درختوں پر پتھروں کے سامنے جب گرتا ہے تو اس رب کائنات کا اس کی غیرت کس قدر جوش میں آتی ہے وہ کس قدر ناراض ہوتا ہے تو خیر بات کر رہے تھے تھوڑا سا ایک جھلک ہم نے پیش کی صرف وہ جھلک جو اب تک کے سائنسدان جس کو جس کا اندازہ کر سکے ہیں باقی یہ کائنات کتنی بڑی ہے اس کائنات کے کیا وسعتیں ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ ترماتا ہے کہ جنت ان ارد حسمات کہ وہ جنت جس کی جڑائی آس... جس کی وسطیں آسمان و زمین جیسی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جنت کتنی وسیع ہوگی وہ جنت کتنی عظیم ہوگی اور اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے و سار او علامہ غفیرت رب اور جلدی کرو اپنے رب کے بخشش مفرت حاصل کرنے کے لیے وہ جنتِ ارد و اور اس جنت کے لیے کہ جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہیں وہ عدت جو مطقین ایک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں اور سورہ حدید میں اللہ نے اسی طرح کا حکم دیتے فرمایا سابقو الا مغفرت دوڑ لگاؤ آگے بڑھو اپنے رب کی بخش مغفرت حاصل کرنے کے لیے و جنتِ اردو اردو حاق کا اور جنت کی طرف بھی جس کی چڑھائی آسمان و زمین جیسی ہے وہ عدت الدین امن بلّہ و رسول کہ جو تیار کی گئی ہے ان کے لیے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آخرت کو اسی جنت کو اس کی وسطیں بیان کرتے فرماتے ہیں جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اللہ مدنیہ فل آخرہ اللہ کی قسم اس دنیا کی حقیقت آخرتے کے مقابلے میں کیا ہے اللہ مسلم الحد کم اسب فلیم کہ تم میں سے اپنی کو انگلی کو گہرے پانی میں ڈبوئے فلیم دربا اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کتنا پانی اپنے ساتھ لے آئی ہے وہ آدھا قطرہ قطرے کا کچھ حصہ جو انگلی کے ساتھ آ گیا ہے وہ یہ دنیا ہے کہ جس کی خاطر ہماری سوچ فکر اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہے اور وہ بھرا سمندر جو پیچھے رہ گیا ہے وہ آخرت ہے یہ ہے اس جنت کی وسعت اور پھر اس جنت کی وسعت صرف کسی بڑے جنتی کو ملے گی اللہ تعالیٰ جو مانتا ہے کہ جنت ناردو حسمات العرب کہ وہ جنت جس کی وسط اس آسمان و زمین جیسی ہیں کسی بہت بڑے اونچے مقام والے کو ملے گی کسی نبی رسول کو ملے گی نہیں آئیے ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جس سے کسی بخاری مسلم کی حدیث ہے بن مسعود علی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس شخص کا ذکر کیا کہ جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا جو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے وہ جہنم میں ہوگا اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جہنم کے باہر کھڑا کر دے گا اس کا چہرہ جہنم کی طرف رہے گا وہ دعائیں کرے گا اللہ اس کے چہرے کو جنت تر پھیر دے گا لیکن ہوگا ابھی جنت سے دور آہستہ آہستہ دعائیں کرتا کرتا جنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ جنت کے قریب جب پہنچے گا دعا کرے گا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تو جب وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کو دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے تو کہے گا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے میرے لیے تو جگہ نظر نہیں آتی اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تیرے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے کہ جتنی زمین ہو یا دس گنا زمین سے بھی زیادہ اور بعض روایتوں کے اندر جس طرح دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے اتنی اور اس سے دس گنا اور زیادہ جس دنیا کے کسی بڑے بادشاہ کی سلطنت ہے بڑے بادشاہ کی سلطنت جس کی ہم بات کر رہے تھے ابھی وہ باسی خلیفہ کہ جس کی خلافت کاشغر چین کے بارڈر سے لے کر فرانس کے باڈر تک تھی تو اتنی بڑی بادشاہت تو تیرے لیے اتنی بڑی جنت اور اس سے دس گناہ اور زیادہ خدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنے گا تو سمجھے گا کہ شاید میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ میں بالکل آخری کم درجے کا آدمی اور جہنم سے بلکہ نکالا گیا اتنی بڑی جنت مجھے کیسے مل سکتی ہے تو کیا ہے کہ اللہ تو بادشاہ ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق کرتا ہے تو اللہ ماتا ہے کہ یہ مذاق نہیں یہ تیرا مقام ہے تیری یہی جنت ہے اور آپ مانتے ہیں کہ یہ شخص جنت میں سے سب سے کم رتبے والا ہوگا اس سے پتہ کیا چلا کہ جنت کی یہ وسعت ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے یہ صرف کسی نبی رسولوں کے لیے نہیں ہے یہ صرف اعلیٰ مقامات والوں کے لیے نہیں ہے یہ جنتوں کی وسطیں حتیٰ کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی اس کو بھی حاصل ہونے والی ہیں اور جو اعلیٰ مقامات والے ہیں ان کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عام جنتی اونچے مقامات والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے تم دور کسی افق پر ستارے کو دیکھتے ہو زمین پر کھڑے ہیں رات کے اندھیرے میں کسی دور افق پر ستارہ نظر آتا ہے وہ ہم سے کتنے اربوں خربوں میل دور ہے کتنا بڑا ہے وہ آپ مانتے ہیں کہ جس طرح تم کو وہ ستارہ نظر آتا ہے ایسے عام جنتی اونچے مقامات والے جنتیوں کو دیکھیں گے اور اسے لت رماتا ہے و ادارا ای تا سما ملک اور جب تم دیکھو گے وہاں پر نگاہ ڈالو گے تو کیا دیکھو گے بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑا ملک اور ملک کے ساتھ ساز و سمان تم کو نظر آئیں گے تو یہ تھی ایک جھلک جنتوں کی وسعتوں کے حوالے سے اس کی کشادگی کے حوالے سے کہ جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے ہم کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا آج دنیا کے چند گز چند فٹ کے جو خطے رقبے ہم کو ملے ہوتے ہیں اسی کی خاطر ساری دوڑیں لگا دی ساری زندگی اسی کی خاطر لگا دی ان عظیم و شان جنتوں کو نظر انداز کر کے ان کو بھلا کر کہ کہاں کی عقل مندی ہے اسی طرح ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والوں کے منظر کیا ہوں گے ان کے داخلے کا منظر کیا ہوگا اور داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ کس انداز سے جنت میں داخل ہونے والوں کو کیسا ان کو ابدی حسن ان کو صحت و جوانی عطا کر دے گا اور یہ صرف حسن و جمال ان کا جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی دلی بھی دلوں کو بھی پاک کر دیا جائے گا دلوں کی قدورتیں نفرتیں برائیاں ختم کر دی جائیں گی کس لیے کیونکہ جنت کیا ہے دار الطیبین وہ طیبین کا گھر ہے پاکیزہ لوگوں کا گھر ہے اور اس میں داخل ہونے والے وہی ہوں گے جو واقعی طیب ہوں گے پاکیزہ ہوں گے جسم بھی پاکیزہ ہیں دل بھی پاکیزہ ہیں تو جنتی اس جنت میں داخل ہوئے ہوتے ہوئے حسین و جوان ہوں گے صحت مند ہوں گے اور ان کا قد و قامت کتنی ہوگی رسول کریم اسر آزماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے قد پر ان کا کتنا قد و قامت تھی ساٹھ ہاتھ اور ہاتھ یہ ایک ہاتھ ہے کونی سے لے کر انگلی کے ناخنوں تک جو ہے یہ ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی ہاتھ شاید آدم علیہ السلام کے وہ ہمارے بھی نہ ہوں تو ساٹھ ہاتھ یہ انسان کے ہر آدمی کی قد و قامت ہوگی اور اس انداز سے جنتیوں کو اللہ تعالی سب سے پہلے تیار کرے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے ان کے دلوں کی قدورتیں نفرتیں دور کر کے کیونکہ جنت میں جانے کے بعد بھی اگر دل میں قدرت باقی رہے گی جنت میں جانے کے بعد بھی دل کے اندر اس طرح کے معاملات باقی رہتے ہو جنت تو نہ ہوئی ماتا اللہ تعالیٰ وان زا انا معافی اسدور گل اخوانان علاسر متقابلین کہ ہم ان کے سینوں سے بغض و کن کینہ دور کر دیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھانیوں کی طرح خوشگیوں میں لگے ہوں گے ہاں یہ ہے وہ عدیم و شان جنت اور اس کے داخلے کا تھوڑا سا ایک منظر جس کا اللہ نے پرانی قرآن کریم کی ایک آیتوں میں اس کی جھلک پیش کی ہے چنانچہ سورج زمر ہے اللہ ماتا وسیق اللہ تقورب الجنت زمارہ اور لایا جائے گا عزت و احترام کے ساتھ تقریم و اعزاز کے ساتھ جس طرح کہ بہت کسی معزز بادشاہ کا احترا استقبال کیا جاتا ہے اس کو بڑی عزت و تقریم کے ساتھ لایا جاتا ہے ایسے ہی جنت والوں کو بھی لایا جائے گا گروہ در آئیں گے حتیٰ اذا جا یہاں تک کہ جب پہنچیں گے جنت وفوتی حت جنتوں کے دروازے کھلیں گے وقال الحم خزنۃ السلام علیکم تبتم فدا خالدین ہاں دیکھیے کیا مرتبے مقام ہے کہ جنتوں میں داخل ہوتے ہوئے فرشتے وہاں پر استقبال کر رہے ہوں گے جنتوں کے خازن اس کے پہرے دار ان کے استقبال کرتے ہوئے سلام کہتے ہوئے ان کو اپنے ویلکم کہیں گے ان کو خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے طب تم تم بڑے ہی پاکیزہ ہو اور بڑی پاکیزہ جنتوں میں آپ پہنچے ہو فد خالدین اس میں داخل ہو جو ہو جو ہمیشہ کے لیے مقار الحمد للہ اللہ صدا کا اور جنتی بھی کیا کہیں گے کہ السب تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے وعدہ کیا اور سچا وعدہ کر دیا وعدے کو سچ کر دکھایا با او رسن الرد نہ تبا الجنت حیث اور ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا کہ جس جنت میں ہم جہاں چاہیں اٹھے بیٹھے جائیں آئیں فن اجر العاملین بس کیا ہی اچھا اجر ہے لیکن کن کا آخری لفظ پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے وہ آرزوں و تمناؤں کی بات نہیں ہے وہ خالی امیدوں کی جنت نہیں ہے وہ نعمہ اجر العامرین ہے یہ بہت اچھا اجر ہے لیکن عمل کرنے والوں کا اور صورت الراد میں اسی طرح اللہ جنت میں آنے والوں کا استقبال ان کے لیے جنتوں میں داخل ہونے کا منظر تھوڑا سا پیش کیا ہے مائولملائے من کل باب کہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے جنتیوں کو ہر طرف سے فشتے آئیں گے حیدر داخل ہوتے ہوئے سلام العلیکم بے ما تم کہ تم پر سلامتی ہو کس وجہ سے ہاں دنیا میں مزے اڑاتے رہے عائش و عشرت میں رہے بڑی لذے اٹھاتے رہے تھے بلکہ بیما صبر تم جو تم صبر کرتے رہے ہاں پتہ چلتا ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا کچھ امتحانات ہوں گے ان جنتوں تک پہنچنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا کیونکہ صبر وہیں پر ہوتا ہے نا یہ تو نہیں کہ مزے کے کھانوں پر صبر ہے حلوے کھیروں پر صبر تو نہیں ہوتا ہاں صبر تو کسی تکلیف پر ہے آزمائشوں پر ہے تو کہا جائے گا السلام علیکم بیما صبر تم سلام ہے تم پر جو تم صبر کرتے رہے اور صبر کرتے کرتے آج جنتوں میں جا پہنچے اس لیے یہ صبر کا میدان اور یہ صبر کا رستہ بڑا لمبا ہے یہ راستہ کہاں ختم ہوتا ہے جا کر امام احمد بلحم اللہ علیہ کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ دنیا کی آفتیں یہ آزمائشیں یہ مصیبتیں یہ تکلیفیں کب ختم ہو تو امام احمد رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ ایدا وبانا اولا خطوطن فر جنّ کہ جب ہم جنت میں پہلا قدم رکھیں گے جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے اس کے ساتھ ہی یہ صبر کے سارے مراحل ختم ہو جائیں گے تو فشتے کہیں گے سلام علیکم سلام ہو تم پر بیما صبر تم جو تم صبر کرتے رہے فن اقبتار پس کیا ہی بہتر گھر ہے اور گھر کا کیا ہی اچھا انجام ہے اور اس طرح سورہ ابراہیم میں اللہ نے کچھ جنت میں جانے والوں کا ان کے داخلے کا منظر پیش کیا بعود خلا اللہ ددین آمن و عامر اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامر اور نیک عمل کیے چاہتے ہم تھوڑا سا جنت کا سامان بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب کو بھی دیکھتے جائیں کہ وہ اسباب کیا ہیں آمن ایمان توحید عقیدہ وہ عامر السوالحات اللہ کے لیے خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صحابہ کے منح طریقے پر کہاں داخل کیے گئے جنات ان تجری من تحتی الار ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیحہ جس میں ہمیشہ رہیں گے بے دین ربی اپنے رب کے حکم سے تحیت فیحہ سلام ہاں ان کو وہاں پر داخل ہوتے ساتھ ہی سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا یہ سلام ان کو کہنے والے فرشتے بھی ہوں گے یہ سلام جنتی بھی ایک دوسرے کو کریں گے وہاں پر جا کر ملیں گے اور سلام من رب الرحیم اور اس سے سبھی سے بڑھ کر وہ سلام جو رب کائنات کی طرف سے ان کو ملے گا غفر اللہ علیہ سلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تحیہ سلامہ ان کو طرح طرح کے آداب و تسلیمات ان کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا خالدین فیہا کہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے ہر صورت مستقر و مقامہ کیا ہی اچھی وہ مستقر ٹھہرنے کی اور مقام کی جگہ ہے اسی طرح سورہ میں اللہ ماتا ہے ان فی جنات میون کے متقین کہاں ہوں گے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے ادقروحاب سلام آمینین داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں سلام اور امن و امان کے ساتھ سورہ ظخر میں اللہ ماتا ہے یا عبادی لا فن علیکم اليوم ولا ان تم اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ کس طرح کا غم اللہ دین آ منوبی آیاتین مسلمین لیکن کون کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے اور جو اللہ کے لیے متیفر بردار ہو گئے تھے اد خل الجنت انتم تم و داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی کے ساتھ مزے کے ساتھ یہ ہے جنت میں داخل ہونے کا کچھ منظر اس کی کچھ جھلک اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے اور جنت کے باغات اس کے محلات کی سیر کرتے ہیں انسانی فطرت ہے لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور بڑے اخراجات کر کے خاص طور پر خاصیزن ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا سیر و سیاحت کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کیا لوگوں کو دیکھتے ہیں ہاں لوگ تو انہیں کی طرح کہ وہاں پر بھی موجود ہیں یہاں پر پہلے رہتے ہیں کیا وہاں پر گھروں کو جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کیسے ہیں ہاں گھر تو اسی طرح کے ہوتے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں عموماً لوگ جب سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو جاتے ہیں باغات وادیوں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں پر سرسبزہ ہو شادابی ہو باغات ہوں نہر دریا ہوں چشمے بہتے ہوں جھیلیں ہوں آبشارے ہوں ہاں یہ ہو چیزیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہیں اس کا ان کا اس لیے ہر ملک بھی آج سیر و سیاحت کے اس شعبے کو اس چیز کو ترقی دینے کی کوشش میں ہے کس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے ملک میں آئیں سیر و سیاحت کے لیے تاکہ ان کی انکم میں اضافہ ہو تو یہ دنیا کے مناظر کہ جن کی خاطر لوگ لمبے سفر کرتے ہیں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے اوقات بھی اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اور ان جگہوں پر جا کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے لطف اندوز ہوئے بڑا مزہ آیا اب یہ دنیا کے مناظر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا وادی نیلم کا حقیقت میں واقع ہی اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہی اللہ نے ایسے مناظر رکھ دیے ہیں کہ جن کو آدمی دیکھتے ہی چلا جاتا ہے رب کائنات کے اس میں کرشمے رب کائنات کی اس میں جو صنائی کے کاراگری کے انداز ہیں وہ دیکھ کر اس رب کائنات کے عدمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کائنات کن عدمتوں کا مالک ہے اگر وہ دنیا کے اندر یہ خوبصورتیاں پیدا کر سکتا ہے دنیا کے مناظر کو اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے تو اس اللہ نے جنت کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا اس جنت کے مناظر کتنے خوبصورت ہوں گے اس جنت کے باغات کی کیا خوبصورتی کیا شادابی اور کیا وہ چیزیں ہوں گی اس کے چشموں اس کے نہروں اس کے آبشاروں کا کیا حال ہوگا تو آئیے اب ہم چلتے ہیں جنت کے ان باغات اور ان باغات کے چھائیں ان جنت کے گھروں ان کے چشموں اور نہروں کی سیر کو چلتے ہیں اسی حوالے سے صورت النساء ہے اللہ ترماتا ہے بلدینہ عامنعام الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے سنخل ہم جنات ان تجریم ان تہتی حل انہار ہم ان کو داخل کریں گے ان جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور یہاں پر بھی جنات کا لفظ بعض اوقات ہمارے بعض ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں سن الدیل جنات ہم ان باغات میں داخل کریں گے لیکن ہمارے شیخ ابن حسین رحمۃ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم قرآن و حدیث میں جہاں بھی جنات کا لفظ آئے نا جنت کا لفظ آئے تو اس کا ترجمہ باغ سے نے کرا کیونکہ باغ کے باغ کا جب باغ ذہن میں تصور آتا ہے تو صرف ایک درخت وہ جتنا بھی ہرا بھرا ہو جتنا بھی خوبصورت ہو ایک نیک درخت ہے لیکن یہاں پر جن جنات کی بات ہو رہی ہے وہ صرف درخت ہی نہیں ہیں وہ صرف باغات ہی نہیں ہیں ان باغات کے اندر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا نعمتیں ہیں اس میں کیا کیا محلات ہیں کس کس طرح کے اللہ تعالیٰ کی ان جنتوں کے لیے نزتوں کے سامان ہیں اس لیے ان جنات کا لفظ جنات سے ہی کرنا چاہیے جنہ کا لفظ جنت سے ہی کرنا چاہیے تو سنو خر ہم جنات ان ہم داخل کریں گے ان جنتوں میں ان کو تجریب انتختی حل انہار کہ جن جنتوں کے باغات کے محلات کے جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں خالدین فیحہ ابدا ہاں جنتوں کی ایک بڑی خاصیت کیا ہے کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے ابھی ہم بات کر رہے تھے دنیا کے حوالے سے ہم نے دنیا کا خاکہ اس لیے پیش کیا کہ تاکہ ہم موازنہ کریں اس دنیا کا بھی جس پر دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں دل جما کے بیٹھ گئے ہیں کہ دنیا کیا ہے اور آخر کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا ہے خالدی نفیحہ ابدا یہاں پر اللہ نے دو لفظوں کے ساتھ تاکید کی کہ وہ جنتی یہ نہیں کہ کسی ایک دن مہینہ سال کوئی سو سال دو سو ہزار سال کے لیے بلکہ خالدی نفیحہ اب جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش وہ ہمیش جو آج ہمارے تصورات سے بالا تر ہے وہ ہمیش کہ جس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ کتنا بڑا ہے لہم فیحا ازواج مطرہ ان کے لیے وہاں پاک پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم داخل کریں گے ان کو ٹھنڈی چھاؤں میں اور اس طرح انمطین فی غیل کے متقی جنتوں کے ساؤں میں اور چشموں میں ہوں گے اکولا دا ام و جس کے پھل بھی ہمیشہ اس کے سائے بھی ہمیشہ اور ان ہمیشہ ساوں کے بارے میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت کہ جس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک اپنی سواری دوڑاتا چلا جائے گا اور پھر بھی طے نہ کر سکے گا اب یہ درخت ہے کیا چیز ہے, ہے تو درخت ہی توبہ علّ جس کو اللہ نے توبہ کا نام دیا ہے کہ جنت والوں کے لیے توبہ کا وہ درخت ہوگا اس کی تفسیر میں جا کر دیکھیے محسن کیا لکھتے ہیں وہ اس حدیث کو وہاں پر پیش کرتے ہیں رسولک علیہ وسلم ہے کہ توبہ جنت کا وہ درخت ہے کہ جس کے نیچے سوار سو سال تک اپنی سواری کو دوڑاتا چلا جائے اور پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو پائے یہ ہے یہ ہے جنت کے درخت یہ ہے اس کے سائے اور میرا خیال ہے آج اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں تاکہ کچھ سوالات کا موقع بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر اور یہ سیر انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں جاری رکھیں گے اور صرف یہ باتوں کی سیر نہیں اور یہ صرف تصورات کی سیر نہیں بلکہ اللہ سے دعا گو نہیں دعا گو ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان جنتوں کی حقیقی سیر کروائے ان جنتوں کے حقیقی معنوں میں اس کے اس کے بارس بنائے تاکہ یہ صرف سیر باتوں کے تصورات کی اس دنیا سے نکل کر حقیقت میں آئے بارک اللہ عفیق مجداک خیر بارک اللہ عفیق شیخ شیخ ماشاء اللہ جتنا دلچسپ موضوع ہے سوالات بھی اتنے زیادہ لوگوں کے آئے ہیں لیکن ہم آج کے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ملتا ہے شیخ پہلا سوال ہمارے ایک بھائی کا آیا ہے کہ یوٹیوب پر ایک بھائی نے کیا ہے کہ شیخ کیا جنت ابھی اس وقت موجود ہے اور کیا جنت میں انسان روح اور جسم کے ساتھ ہوگا یا صرف روح کے ساتھ ہوگا بار ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا بھائی نے جس کا عقیدے سے تعلق بھی ہے کہ کیا جنت موجود ہے تو قرآن و حدیث کے ایک نہیں بلکہ دسیوں دلائل ہیں اس پر کہ جنت اور جہنم دونوں اس وقت موجود ہیں قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ پر ذکر کیا ہے اس چیز کا کہ کسی کے اپنے بندے کے بارے میں کہ اس کے بارے میں اس کو حکم دیا گیا کہ اد خلی جنّت سورہ یاسین میں وہ حبیب النجار کا واقعہ آتا ہے کہ جس کو اس کی قوم نے شہید کر دیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وکیل کہ کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں اب جب جنت ہے ہی نہیں تو داخل کہاں پر کیا گیا اس کو تو اس بات کی بات دلیل ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں اس لیے قرآن و سنت کا صحابہ تابعین کا اہل حق کا عقیدہ یہی ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں بنائی جا چکی ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے آدمی نمازیں پڑھتا ہے ہر روز نفل وافل پڑھتا ہے اس کے لیے مکان بنتا ہے اس کے ذکر روزگار سے اللہ تعالیٰ جنت میں پودے لگاتا ہے تو کہنے کا مقصد جنت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح جہنم بھی انسان کے برائیوں کے ساتھ اس میں بھی آدمی جہنم میں اپنے اضافہ کر رہا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ دونوں چیزیں تیار ہیں موجود ہیں اور دوسرا کیا تھا یہ بھی بہت اہم سوال ہے کیا جنت میں انسان روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوگا یا صرف روح کے ساتھ ہوگا تو یہاں بھی جو صحیح قرآن و سنت کا عقیدہ اہل حق کا عقیدہ ہے کہ جنت میں انسان روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوگا بلکہ وہاں پر روح اور جسم کا وہ تعلق ہوگا جو نہ دنیا میں ہے اور نہ برزخ میں ہوگا آج ہمارا جو روح اور جسم کا تعلق ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ تعلق جنت میں ہوگا تاکہ جنتی مزید اللہ کی نعمتوں کے مزے بہتر سے بہتر انداز سے ان کو حاصل کر سکے شیخ ایک اور سوال کر لیتے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے شیخ ایک خاتون کا یوٹیوب پر سوال آیا ہے کہ السلام علیکم کیا صرف اچھے اعمال سے جنت ملے گی جی خاتون کا یہ سوال کیا صرف اچھے اعمال سے جنت ملے گی کوئی شک نہیں جنت کے لیے جو ہم نے پڑھا ہے پہلے ابھی آیتوں میں پڑھ رہے تھے کہ جو تم نے بیمار یعنی کہ جو تمہارے اعمال اس کی وجہ سے تو صرف اچھے عمال لیکن اچھے عمال کون سے ہیں یہ ہمیں یا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھے اعمال کیا ہیں ورنہ تو ہر کوئی ہندو بھی اپنے مندر میں بیٹھا اچھا عمل کر رہا ہے وہ تو اپنے ذہن میں عیسائی اپنے چرچ میں بیٹھا اپنے دماغ کے مطابق وہ بھی اچھا عمل کر رہا ہے لیکن اچھا عمل وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسان کو زمین پر بھیجتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو آسمانی وہی ہے اللہ کی طرف سے جو وہی آتی ہے قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ عمل ہے جو اچھا ہے جس کو اللہ اس کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے باقی کسی کے دل دماغ سے کو اچھا بن جائے کو اپنے خود اپنی طرف سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لے تو کسی کے عمل کو اچھا سمجھنے سے اچھا نہیں بن جاتا بلکہ اچھا ہونے کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بارک اللہ فیق شیخ اور کافی سوالات ہیں لیکن وہ ایسے ہیں کہ انشاءاللہ آپ آنے والے موضوع میں ان کو آپ کور کر لیں گے تو یوٹیوب پر فیس بک پر ہمارے جن بھائیوں یا خاتون خواتین کی طرف سے اگر سوالات آئے تو وہ ہم نے نوٹ کر لیا اور بیذن اللہ آنے والے دروس میں شیخ ان موضوعات پر بات کریں گے بارک اللہ فیق شیخ ان جیسا ہم نے کیا ہے کہ ابھی ہم ان شاء موضوع کو شروع کیا ہے دیکھیں اگلے موضوع تک مکمل کر سکے یا مزید بھی اس کے آگے چلے تو آپ کے جو بھی اس سے متعلقہ سوالات ہوں آپ اس دوران بھی یعنی کہ آپ میسی کر سکتے ہیں تاکہ انشاءاللہ دیکھیں نا آج کے اس سوال سے وہ چیز سامنے آئی کہ جو ہم موضوع میں نہ لے نہ لے سکیں تو اس بعض سوالات سے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو بعض درس میں ڈسکس نہیں ہوتی اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اور کوشش ایسی کیا کریں کہ ایسے سوال کریں کہ جس سے واقعی خود بھی فائدہ اٹھائیں اور سننے والے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں بارك الله فيكم وزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد